و انا اعوذ بالله من ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله عليه وسلم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد اعوذ باللہ علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفه ونفه ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید قرقان حمید میں کافروں کی ایک یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریح اور جدائی ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ہم کچھ کو مانیں گے کچھ پر ایمان لائیں گے نقر ببعض کچھ کا ہم انکار کر دیں گے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں مانتے انبیاء کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالی کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے یا پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی باتوں میں سے کچھ باتیں مان لیتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں انہیں رد کر دیتے ہیں ٹھکرا دیتے ہیں وہی دقانی کا سبیلا چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان بیچ کی راہ وہ اختیار کر لے اور گزارا مزارا کر کے کچھ چل چلاؤ والا کام بنا لے اللہ تعالیٰ پر ہیں ایسا کام نہیں چلے گا اولا کام ال کافر یہ پکے سچے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے جلنے والا آگ کا یعنی کہ عذاب تیار کر رکھا ہے ہاں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور یوم آفر پر ایمان لانے والے ہیں ایمان والے جو لوگ ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور غلطی اور کسی ایک کے درمیان وہ تفریق اور جدائی نہیں ڈالتے ہیں اور سارے کا سارا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ نادر کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان لانے والے بنتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے موفرتیں تیار کر رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے اللہ نہم تین میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے پلین <تصفيق> ما ربکم ولا من اولیاء. ایمان والو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نادر کیا گیا اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یعنی کہ جو جو کچھ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نازل کیا ہے چاہے وہ اللہ تعالی کا قرآن ہو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اس سارے کچھ کو تم نے ماننا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے تم نے اس کی اتبار پیروی کرنی ہے اور اس وحی الہی کے علاوہ دیگر جتنے بھی راستے ہیں جتنے بھی اولیاء ہیں ان میں سے کسی کی بات تم نے نہیں ماننی اور اسی طرح اللہ سبانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جو جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو اور جس جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ بعد آ جاؤ یعنی کہ کسی انسان کے لیے کسی اہل ایمان کے لیے یہ بات روا نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ نازل کیا ہو اور وہ اس کی اجتبا نہ کرے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا ہو اور وہ اس کو عقد نہ کرے اس پر عمل پیرا ہونے والا نہ بنے یہ کسی کے لیے روا نہیں ہے اور جائز نہیں ہے بلکہ کہا ہے اتنا ما ماں الیکم من ربکم جو کچھ بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے سب کی پیروی کرو قرآن میں جتنے احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کے فرمودات میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ سب کا سب اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اتبعو حکم دیا ہے کہ اس کی تباہ کرو یعنی وحی الہی کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا اس اقدامات کو ماننا ان کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا یہ ہمارے لیے واجب ہے اور فرض ہے اور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ما آتاکم الرسول رسول جو کچھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو اب معاملہ معیشت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے معاشرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اخلاقیات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے اس کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے کاروبار کے ساتھ ہے صلاحت و حرفت کے ساتھ ہے ما آتاکم جو کچھ بھی تم کو دے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فا اس کو لے لو وہ نہاکم انہوں جس کام سے بھی منع کر دے خا اس کام کا تعلق شعبہ ہے زندگی میں سے کسی شعبے کے ساتھ بھی ہو فن تو رک جاؤ بعد آ جاؤ یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی وہی کا تقاضا ہے کہ ساری کی ساری وہی کی اتباع کی جائے اور پیروی کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کچھ دیا ہے سب کچھ پر عمل کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں اگر حتیہ کے خاموش بھی رہتے ہیں تو وہی عراحی کے تابع ہوتا ہے وہی عراہی کے مطابق ہوتا ہے اپنی مرضی سے چپ بھی نہیں رہتے اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے جو وہ بولتے ہیں ان کا نطق جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نادر شدہ وہی ہوتی ہے ان اکتبے اللہ ماح میں تو صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی گئی ہے اپنی خواہشات کی اپنی من مرضی کی وہ اتباع نہیں کرتے اتباع وہی عنای کی کرتے ہیں قرآن مجید کی اتباع کرتے ہیں حدیث اور سنت کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تیسری کسی چیز کی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تو آپ کے تمام تر اقوال تمام تر افعال تمام تر تقریرات وہی ہیں تقریری حدیث وہ کیا ہوتی ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے کسی صحابی کو کسی ساگرد کو کہ اس نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر خاموش رہے اگر آپ اس کو ٹوک دیتے ہیں وہ کام ناجائز ہو گیا اگر آپ چپ رہتے ہیں اسے دیکھ کر وہ کام تقریری حدیث کہلاتا ہے وہ بھی سنت بن جاتا ہے حدیث کا در رتبا اور حدیث کا درجہ پاتا ہے کہ آپ کے سامنے کام کیا گیا لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی ہے ایسے ہی اللہ وحی نادر فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو ملحو رکھ کے اس وحی کو سامنے رکھ کے افعال و اقوال سر انجام دیتے اقبات صادر فرماتے ہیں آپ اپحال کرتے ہیں خاموشیاں اختیار کرتے ہیں اگر تو کوئی کام آپ سے ایسا سردم ہو جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہو آپ سے سہم ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ فوراً ٹوپ دیتے ہیں عباسا انجاہ الاما نبینا صحابی آیا تھا ہمارا اس کے پاس تو انہوں نے دیکھ کر منہ بسور لیا تیوری چڑھا نے صحیح نہیں کیا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا اللہ نے فورا کہہ دیا علیما تو حرما اللہ اللہ تب تک مرادات آزماجی کا تو وہ کام جن پر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ٹوکا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سر انجام دی اور وحی الہی نے خاموشی اختیار کی ہے وہ بھی اللہ کی وحی اقرار پاتی ہے اس کا رتبہ اور درجہ بھی رہی والا ہی بن جاتا ہے جیسے تقریری حدیث امن صحابی کا ہوتا ہے دیکھ کر نبی چپ رہتا ہے وہ حدیث بن جاتی ہے تقریری ایسے ہی وہی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وہی سے اشتہاد کر کے استمبا کر کے کوئی کام کرتے ہیں کوئی بول بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تسلیم کر فرما دیتے ہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں اس کو ٹوکا نہیں جاتا وہ بھی وہی ہی ہوا کرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارے اقبال آپ کے سارے کے سارے فعال آپ کی ساری خاموشیاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور کھانا پینا سب کا سب بہی علای ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے ماں آتا رسول ہوں جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو ماں ہو فنتا ہوں جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اکتما رب کم جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تیوہار پیروی کرو غلا تب تبھی رو مندونی اولیا اور وہی اللہی کو چھوڑ کر دیگر اولیا کی پیروی نہ کر لیکن سد افسوس کہ آج کے ہمارے محاصرے میں اس زمانے میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بہانے بہانے سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں حتیہ کے پرانے مزید فرقانے حمید میں ناگت شدہ کام کا بھی انکار کر دیتے ہیں بہانے لوگوں نے مختلف بنائے ہیں انداز مختلف بنائے ہیں نتیجہ ایک ہی ہے کہ وہی الہی کا انکار چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو بہت پہلے بہت پہلے لوگوں نے ایک اصول قائم کیا ایک وزع کیا ایک اصول اصول کیا ہے کہ وہی الہی قرآن اور حدیث اگر ہمارے اصحاب کے قول کے منافی آ جائے ہمارے اصحاب کے قول کے منافی آ جائے ہمارے امام ہمارے پیشوا ہمارے مقتدا کی بات کے خلاف قرآن یا حدیث آ جائے تو پھر ہم اس قرآن کی آیت کی اس حدیث کی تعبیر کریں گے یا اس کو منسوخ سمجھیں گے یا تقویز دینے کی کوشش کریں گے ہر لحاظ سے اپنے امام اپنے مقتدا اور پیشوا کے قول کو بچا کے قرآن اور حدیث سے جان چھڑوانے کی کوشش کریں گے اور یہ اصول کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو بڑی معروف کتاب ہے اصول کی وہاں انہوں نے درج کیا ہے یہ بھی قرآن اور حدیث سے جان چھڑوانے کا ایک بہانہ ہے صحیح حدیثوں کو رد کرنا قرآن کے اکامات کو رد کرنا حالانکہ عقل مند بشور انسان جانتے ہیں کہ پہلے ایک چیز کو اصل متعین کیا جاتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس اصل کے موافق کیا ہے اور اس کے خلاف کیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہمارے اصحاب کا کوئی قول قرآن یا حدیث کے مخالف آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے یعنی قرآن اور حدیث کو اصل قرار دیتے ہیں لیکن انہوں نے قرآن اور حدیث کو اصل قرار نہیں دیا اپنے اصحاب کے اقوال کو اصل قرار دیا اور پھر قرآن اور حدیث کو اصحاب کے اقوال پر تولا وہی <تصفح> <تصفح> سے سلسلہ چلا احادیث کی تقسیم کا اور احادیث کا انکار کرنے کا حتیہ کے نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ لوگوں نے حدیث کو وہی ماننے سے انکار کر دیا حتہ کہ کے یہ کہنے لگے کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی وہی نادل ہی نہیں ہوئی ہے حالانکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار یہ کہا ہے کہ ہم نے کتاب بھی نادر کی ہے ہم نے حکمت بھی نادر کی ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو کہہ میں تو صرف وہی صرف اللہ ہی کی پیروی کرتا ہوں وحی اللہی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں جو ہم سر انجام دیتے ہیں اگر کبھی خاموش رہتے ہیں تو وہی عراہی کے تابع ہوا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہی, ہی ہوا کرتا ہے <سلام> وہی کے علاوہ اپنی مانی سے اپنی خواہش نفس کی اتباع حرکت نہیں کرتے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا تھا سما قطع نام البطین تمام دن الحاجین اگر ہم نے ایک بات کہی نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات کر ہمارے اوپر منسوب کر دے لا خرام ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑیں گے سم الطع نام الوطین ان کی سارت کاٹ دیں گے تمام دن الحاجین تم میں سے کوئی بھی نیتے چھڑوانے والا نہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسن کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بول نہیں بولا ہے اپنی طرف سے کوئی ہمیں سر انجام نہیں دیا ہے ان لما صرف اپنی طرف نادل ہونے والی وہی کی ہی اور پھر آج کل ہمارے گرد و نما میں قرب و جیوار میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بہانے بہانے سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کوئی کہتا ہے حدیث جیسے قرآن کے خلاف ہیں اچھا بھائی کون سی حدیث ہے جو تمہیں قرآن کے خلاف نظر آتی ہے حدیث صحیح ہو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور وہ قرآن کے خلاف ہو کتنا ایسا نہیں ہو سکتا یہ وہی عرای اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ شدہ ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس کے درمیان سزا اور اختلاف ہو سکتا تھا لیکن یہ اللہ کی طرف سے ارادہ شدہ ہے اس کے اندر کوئی تضاد کوئی نقد کوئی اختلاف ہے ہی نہیں نہ حدیث حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہے نہ حدیث قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے نہ قرآن کی کوئی آیت قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ ٹکراتی ہے یہ لوگوں کے دماغ میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر تعداد ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کی آیتیں آپس میں تضاد ہیں یا قرآن اور حدیث کا آپس کے اندر تعداد ہے ایک سے پوچھا بتاؤ کون سی ایسی آیت ہے کون سی ایسی حدیث ہے جو تمہیں آپس میں متضاد نظر آ رہی ہے کہتا ہے صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا وہ حدیثیں قرآن کے خلاف اس نقطے کو آپ ذرا اچھی طرح سے سمجھے جتنے بھی ان کے لیے حدیث ہیں ان سب کا سب سے پہلا حدف وہ صحیح بخاری ہوتا ہے سب سے پہلے وہ صحیح بخاری پیدا کرتے ہیں صحیح بخاری پہ تنقید کرتے ہیں اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث کی کتاب وہ کتاب ہے جس کو اسح بعد کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے کہ کتاب اللہ کے بعد حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے حدیث کا صحیح ترین مجموعہ ہے جب لوگوں کا اعتماد اس کتاب پر ہی ختم ہو جائے گا تو باقی حدیث کی کتابوں پر اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا اس لیے سب سے پہلا وہ حدف اگر بناتے ہیں تنقید کا تو صحیح بخاری کو بناتے ہیں کہتے ہیں کہ جادو والی حدیثیں جو ہیں وہ قرآن مجید کے خلاف ہیں اچھا قرآن کی کس آیت کے خلاف ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ نیبادی نہیں صالہ سلطان اے شیطان میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا اور جادو یہ شیطانی عمل ہے تو شیطان کا سلطہ اور اس کی بادشاہت قائم ہو گئی اگر نبی پر جادو کا اثر مان لیا تو حالانکہ بیچارے کو بات سمجھ نہیں آئی ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ شیطان ورغلا بہکا پھسلا نہیں سکے گا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے بندے متقی پرہیزگار جو ہوتے ہیں ارام پاف سیفان جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی بہکاوہ آتا ہے تزکارو فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں مبصرون اللہ علیہ صاحب بصیرت بنا دیتا ہے یعنی شیطان کا سورتا ان پر قائم نہیں ہوتا شیطان وہ مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں لے لے اپنے کلچ میں لے لے بندے کو ایسا نہیں ہوتا ہاں یہ ممکن ہے کہ عباد اللہ پر شیطان کا تھوڑا بہت داو چل جائے یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے اور پھر نبی کے تخیلات پر جادو ہونا اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو خی الحیح اللہ کے موسا علیہ سلاۃ والسلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو موسا علیہ سلاۃ والسلام کو محسوس ہوا کہ شاید یہ حرکت کر رہی ہے تخیلات پہ جادو تو موسا علیہ سلاۃ کے بھی ہو گیا تھا قرآن میں ذکر موجود ہے تو عبادت اللہ پر انبیاء کرام پر جادو کا اتنا قصر ہونا یہ قرآن کے خلاف نہیں قرآن کے عین مطابق ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ شاید میں یہ کام کر چکا ہوں حالانکہ آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کام کر چکے ہوتے آپ کو یہ خیال آتا کہ شاید میں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو یہ بات تو قرآن کے اندر بھی موجود ہے تخیلات پہ جادو کا اثر قرآن میں بھی ہے تخیلات پہ جادو کا اثر حدیث کے اندر موجود ہے کوئی تناقض کوئی تعارف کوئی تضاد ہے ہی نہیں قرآن اور حدیث میں اور پھر کہتے ہیں شیطان کا وقت چل گیا شیطان نے بھولا دیا ہے اگر شیطان نبی کو بھلانے لگ گیا ہو سکتا ہے وہ وہی بھی بھول گئے ہوں کاش ظالموں نے قرآن پڑھا ہوتا اللہ نے قرآن میں کہا ہے ماں نن سخ مین آیا سن او نسا نہ قدیر اگر کوئی آیت ہم منسوخ کر دیں او ننسینا یا ہم بھولا دے ناتی بھی خیری مینہا مسلیہ اس جیسی یا اسے بہتر آیت ہم لے آئیں گے پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی رسلاۃ وسلام وہی بھول گئے ہو کوئی آیت بھول گئے ہو یہ ہوا ہی نہیں ہے اگر ایسا ہو بھی جاتا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو ہم بھلا بھی دیں تو ہم اسے بہتر یا اسی جیسی آئے پھر نازل کر دیں گے کیا آپ کو پتا نہیں ہے اللہ اللہ پس قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور انبیاء کو بھلا دینا شیطان آ کر بھلا دے یہ بھی ممکن ہے اللہ نے پرانے مجید میں کہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں نکتہ کی نیا کرتے ہیں ان سے اعراض کیجیے اگلا جملہ سننے والا ہے فرمایا خطاب کسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب شیطان آپ کو بھلا دے سالا تقرل ذکر القم ظالمین پھر یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا اسبات کیا ہے اس بات کو بیان کیا ہے کہ شیطان امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا سکتا ہے تو جادو والی جو حدیث شریف خاری کے اندر موجود ہے قرآن کے عین مطابق ہے اس کے خلاف نہیں ہے تضاد اور اختراف دماغوں کے اندر ہے ذہنوں کے اندر ہے سمجھ خود کو نہیں آتی اور کہہ دیتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یہ حدیث دوسری حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہے یہ آیت دوسری عیت کے ساتھ ٹکراتی ہے حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے جو دماغ کا تضاد ہے اس کو حدیثوں پر اور قرآن پر فٹ کر دیا جاتا ہے ایسے ہی ایک اور گروہ تھا حدیث کا انکار کرنے کے لیے رب کے قرآن کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے وحی الہی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا مانتے ہیں کہ قرآن وحی الہی ہے مانتے ہیں کہ حدیثیں وحی الہی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ ہمارے لیے نہیں یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا آپ نے یہ جو حکم دیا ہے اللہ تعالی نے قرآن مدین میں جو حکم دیا ہے یہ حکم شرعی نہیں ہے یہ غیر شرعی حکم ہے یہ حکم صرف اور صرف حالات کو سدھارنے کے لیے وقتی طور پر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اتبعو ما تبھی روما کم جو بھی نازل کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری طرف اس سارے کچھ کا اتباع کرو ان ساری باتوں کی پیروی کرو یہ کہتے ہیں ہاں ماننا یہ حکم قرآن میں ہے اللہ نے نازل کیا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا اثر حاضر کا گجال جوید ککو سئی جوید احمد ککوئی جس کو لوگ جوید گام کہتے ہیں اس کی یہی فلاسفی ہے اس سے پہلے وہ اصلاحی نے پیش کی اس سے پہلے خراہی نے پیش کی وہ یہی انداز اور یہی طریقہ کار لے کے پھرتے مانتے ہیں کہ حکم ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے حکم ہے نبی اخلاق اسلام کے فرمان میں ہے ایک طرف تو ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے دیں کہ تم نے دن میں دس گلاس پانی بھر کے مجھے پلانا ہے تو ہم سا ہیں اس کام کو کرنے کے کیونکہ ہمیں حکم دے دیا گیا ہے دوسری طرف احادیث کو پرانے مجید کی آیات کو وہ غیر سرغی کہہ کر رد کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے گروہ آپ کو اپنے گرد و وبا میں ملیں گے جو حدیث کے انکار کے لیے مختلف انداز اور ہیلے بہانے تراشتے ہیں جبکہ یہ سارے کے سارے انداز یہ نئے نہیں ہیں ہیں پرانے ہی لیکن الفاظ بدلے ہیں چہرے بدلے ہیں کردار بدلے ہیں طریقہ کار وہ ہے نتیجہ ایک ہے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی کتاب و سنت کے صحیح اتباع کرنے کی اور ان فطروں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اما توفیقی اللہ بالله ارے ہی توقل تو